کون سی صورت ہے صورت حج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سورہ حج ب سورائے بیا سور بیاہ میں نفی شرکیت کادی کا اور اس سورت میں نفی شرکت کا دی اور فیل دونوں کا بیان ہے خلاصہ سورہ حج کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں نفی شرک آدی بماد دو دل اکلیا تین زجرات کا بیان ہے دوسرے اس سے منفی شرک پیلی بمعنوانات اربا تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات, اللہ، نیازات غیر اللہ پڑھے دے نا اور ایک دلیل لکھ ہے آخر میں دونوں مضمونوں کا یادہ بما دلائل دلائ لکلیاں ہے الباز تفیفات بشارات تسلیات حکم جہاد اور احکام ممنین ہیں اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا علی اللہ معلمتنا انتا علی من حقیم رب شرح لی صدری ریحشر لی عمری و احلال من لسانی یفوہو قالی رب زید علم اچھا جی میرے عزیر آپ نے پڑھا تھا نا کہ سورت کے دو حصے ہیں بھی پڑھا ہے تو سورت کا پہلا حصہ کنارے پہ لکھ لو نفی شرک اعتقادی سورت کا پہلا حصہ نفی شرک اعتقادی اور ساتھ ساتھ لکھو بھائی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 ذکر احوال قیامت یعنی قیامت کی ہال نا کیوں کا ذکر یہ احوال حول کی جمع ہے قیامت کی ہال نا کیوں کا ذکر ذکر احوال قیامت یا یو ناپ کتاب ہم ہے لوگوں ڈرو اور اپنے سے انہیں زلزلہ تذات شے و نظیر اس لیے کہ زلزلہ کی کا ایک شے بڑی ہے یوم ترو نہا بیان شدت زلزلہ جس دن دیکھو گے اس زلزلے کو کہ تز ہالو بےساب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 اپنے دودھ پیتے بچے کو بتا ہم, ہم اور رکھ دے ہر حاملہ اور اپنے حمل کو وقت سے پہلے وقت تو ہوتا ہے نا دس مہینے پہ حمل کو اس سے پہلے خونا کی دے کے زلزلہ دے کے ان کی وزا حمل ہو جائے گا رکھ دے گی ہر حملہ اپنے حمل کو وقت سے پہلے وہ ترنیاس اور اور دیکھے گا تو لوگوں کو بد مست نشے میں حالانکہ نہ ہوں گے وہ نشے میں لیکن عذاب اللہ کا سخت ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ زلزلہ کس وقت آئے گا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 نشے میں بیٹھے ہو نشہ تو ان کو ہوگا تمہیں کیوں ہو گیا ہے بھائی نشہ تو ہوگا زلزلے والوں کو تم کو نشہی بنے بیٹھے ہو تو ہوش کر کے سنو بیدار بنو ان کو ابھی نشہ آ گلزلہ بھی نہیں آیا سمجھے تو میرے محترام وہ وقت نہ دودھ پیتا بچہ ہوگا نہ حمل ہوگا تو یہ کیا مطلب ہے پھر بطور تمثیل کے یہ آیات ہوگی اس کے حضرت خان رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس حالت کے اندر عورت مرے گی اس حالت کے اندر اٹھے گی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ فرایات کیا ہوگی تمسیر سے ہوگی بال فرض اگر اس وقت حمل ہوتے تو حمل گر جاتے دودھ پیتا بچہ ہوتا تو اس کو بھی بھول جاتے اور تمسیر سے اب بات یہ ہے سمجھ یا نہیں سمجھ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 کہ جو اس کے ساتھ یاری لگے گا اس کے ساتھ جو یاری لگائے گا شیطان اس کا کرے گا دنیا میں گمراہ کرے گا اور جاننا میں لے جائے گا قیامت کے دیتے اتباح کرتے ہر شیطان سرکش کی کوتباہ لائے نتیجہ اتباع کوتباہ نتیجہ اتباع فیصلہ کیا گیا ہے شیطان کے بارے میں کہ بے شک جس نے دوستی جوڑی اس کے ساتھ تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا دنیا میں اور رہنمائی کرے گا اس کی اغاو جہنم کی طرف یہ ہے نتیجہ اتباع کا یا یو ہنارس کنارے پہ لکھ لو دلیل اقلی کا پہلا حصہ یعنی دلیل انفسی دلیل اقلی کا پہلا حصہ یعنی دلیل ان برائے باس یہ دلیل باس کے لیے ہے یہ باس بعد الموت قیامت کے لیے یا یو خطاب ختاب جو جھگڑتے ہیں اے لوگوں اگر ہو تم بیچ شک کے باس کے بارے میں مو مقدر ہے جان لو کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے کہ مٹی کون سا مادہ ہے بھائی بھائی پھر لطفے سے مادہ کری پھر آلہ, آلہ کا یہ خون کا لوتڑا سما میں مغاتین پھر بوٹی محلّا کا تین پوری بوٹی پوری بغیر غیر کا بوٹی ادھوری پوری بوٹی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صحیح الاضح ہوتا ہے اس کے اعضا کیا ہوتے ہیں صحیح قلکت پوری اور جو ادھوری بوٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ صحیح الاضح نہیں ہوتا ناقص الاضح ہوتا ہے لے لو بھائی یہ اس سے پہلے خلق ناک کو مقدر ہے پیدا کیا ہم نے تم کو تاکہ واضح کریں واسطے تمہارے کمالا قدرت نا اپنے کمال قدرت کو واضح کریں یہ کمال قدرت نا مقدر ہے مفور وہ نقر فلا اور ٹھہراتے ہیں رحموں کے اندر ما نشا جس لطفے کو ہم چاہتے ہیں ما سے مراد لطفہ الا آجل مسمہ ایک وقت مقرر تھا اس وقت سے مراد ہے وزا حمل کا وقت آجل مسمہ وزا حمل کا وقت پھر نکالتے ہیں ہم تم کو اس سال میں کہ بچے ہوتے ہو اب ترفلان کے اوپر ہاشا لکھ لو اس کے بعد تین قسمیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد تین قسمیں ہو جاتی ہیں بچہ جی پیدا ہوا تین قسمیں کیسے ہوئی کوئی بچپن میں مر جاتا ہے کوئی جوانی میں مر جاتا ہے کوئی بڑھاپے پہ, پہ پہنچ کے مرتا یہ تین قسمیں سم لو اشوا کوم سما کے بعد نمیروں کو مقدر ہے پھر ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں تاکہ پہنچ جاؤ اپنی جوانی پہ یہ پہلا قسم جی وہ مین کو تو یہ دوسرا قسم جی اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے وہ مین کو دو یہ کتواں قسم جی پھر دسواں کے سمے آئے نا تیسرا ہے اچھا اور بال تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں اطراف نکمی زندگی کے نکمی زندگی آدمیوں بڑھاپا ہو جاتا ہے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے کمزور لے کہ لما لام آکبت کی جب یہ زندگی پہ پہنچتا ہے تو وہ باتیں بھول جاتی ہیں اس کو کیا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 ان شاء اللہ اس حالت کو نہیں پہنچو گے اللہ کام لیتا رہے گا بالکل قرآن پڑھاتے پڑھاتے ایسے مر جائیں گے رو ادھر پرواز کرے گی قرآن پڑھات پڑھاتے پڑھاتے ان شاء اللہ عشق کا جرم آپ ہے تو نے اے منظور اب تا ابد اب ابد دلدار کی باتیں کریں خالق کو رحمان کی غفار کی باتیں کریں بھئی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے وہ ترل اردا ہام دا یہ پہلے میں نے لکھوایا تھا وہ دلیل اکلی کا پہلا حصہ اور دلیل انفسی تھی نا اب لکھو دلیل اکلی کا دوسرا حصہ آفا یہ آفاقی ہے برائے باس اور دیکھتا ہے تو زمین کو خشک پر جب اتارتے ہیں اس کے اوپر پانی کو احتجد ابھرتی ہے اور اباد پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم خوشنما ہو تو دیکھو مردہ زمین زندہ ہو گئی تو تم بھی مردہ کیا ہوگے زندہ ہوگے ظالے کا لیاست کنو یہ تمہیں بتلایا دیا ہے تاکہ یقین کرو لیاست نوں مقدر ہے یہ دلائل بتلائے گئے ہیں تاکہ یقین کرو اس بات کو کہ بے شک اللہ وہی ہستی میں کامل ہے یہ نتیجہ دلیل کھلو ادار نتیجہ دلیر کہا کے یقین کرو کہ بے شک اللہ وہی حق ہے بابود برحق وہی ہے اور ہستی میں کیا ہے کامل ہے نمبر ایک وانہ یوہیل موتا نمبر دو اور بے شک وہ زندہ کرے گا مردوں کو نمبر دو وانہ اللہ کل شعین کدے یہ کمال وسی ہے کہ بے شک ہر چیز کے اوپر کیا ہے جی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 پہلی زاجر کہاں سے شروع ہوئی تیجی بتائیے وامنڈا سے میں یہ یہ زاجر سان اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی توحید کے اندار بغیر علم بغیر دلیل عقلی کے ولا ہودن بغیر دلیل وحی کے ولا کتاب من بغیر دلیل نقلی کے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 یہ وعید دارین لکھ لو یہ انجام دنیاوی اوکھروی ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو کیا لکھ لو خاص اس کے لیے دنیا میں رسوئی ہے اور چکھائیں جو اس کو دن قیامت کے عذاب آگ کا ظال سبب عذاب ظالکا سے پہلے یقال و مقدر ہے کہا جائے گا یہ عذاب بس سبب اس کے کہ آگے بھیجا ان آمبال کو تیرے دو ہاتھوں اور جان لو کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پہ وامینداز یہ زاجر نمبر کتنی جی ہی. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتے اللہ کے اوپر کنارے کے کس کے اوپر کنارے کے اوپر اندر نہیں داخل ہوتا آہ.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 نماز اس کو پڑائی جب واپس گیا تو اس کا گدھا مرا پڑا تھا اب رونے لگا بزرگ کے سامنے آ کے دیکھا میں نے جو کہا نماز رات نہیں آتی گدھا تو میرا مر گیا کہنے کا نہیں مرا حضرت گئے گدھے کو کان سے پکڑ کے مارے جوتے آٹھ دس جوتے لگائے گدھا جو ہے کان کھڑے کھڑے کر کے اٹھایا ٹھیک تھا وہ کیا تھا شیطان نے اس کو پکڑا ہوا تھا گدھے کو یہ حضرت صاحب جلدی پہنچ گئے ورنہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ایسا بھی کرتا کہ مر جاتا وہ جلدی پہنچ جائے یہ حالتیں ہوتی ہیں شیطان اس قسم کے حرکات کرتا ہے ہمارے پاس واقعات آتے ہیں کہتے ہیں استاد جی میری بیوی کو جن نماز نہیں پڑھنے دیتے جب بھی نماز پڑھتی ہے نہ اس کو گرا دیتے ہیں گرا دیتے ہمارا طالب علم تھا ہے. تمہارے شادات پر خا وہ نماز پڑھتا اور نماز کے اندر اس کو پکڑ کے سے گرا دیتے بے وہ شدہ نماز میں پڑا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے راہ شیاتی اس قسم کے کام کرتے ہیں آدمی کو دلیر ہونا چاہیے تو فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے سے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 تجر کی نماز پڑھو سورہ آسین پڑھو پیسے آتے ہیں جس دن ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں رشوت بہت آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آ, آدمی بہت آتے ہیں کام کرانے کے لیے پیسہ میں سے بہت مل جاتا ہے <laughs> یہ وہی بات ہے دیکھو اور لوگوں میں سے وہ ہے جو عبادت کرتے اللہ کے اوپر کنارے کے یا شک کے بس اگر پہنچو اس کو دنیا بھی خیر خیر سے مراد کیا ہے تو مطمئن ہو جاتے ساتھ اس کے اور اگر پہنچے اس کو کی تکلیف تو پھر جاتے اپنے چہرے پہ خاصرت دنیا وال آخرا یہ انجام دار ہے جی کھو بیٹھا دنیا کو آخرہ کو یہی خسارہ ظاہر یادو من دون اللہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان معبودوں کو جو نہ نقصان دیں اس کو نہ نفع دیں یہ گمراہی بعید ہے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 ابھی سے بن گیا نقصان تو اٹھا لیا اس نے یادو لمن ضرور زیادہ ہے پکار ہے اس کو کہ اس کا نقصان جلدی پہنچنے والا ہے اکرامنا جلدی پہنچنے والا ہے اس کے نفے سے لولا ولا بیسل شیر. یہ برا کار ساز ہے اس کا برا ساتھی ہے ان اللہ بشارت اس کے مقابلے بشارت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 چھ پہ رسی باندھ کے پھر اپنے گلے میں لگاتا ہے گلے میں لگا کے پھر اپنے پاؤں کو اوپر کرتا ہے نیچے نہیں رہ جاتا ایسے پاؤں کر ایسے کرتا ہے وہ جھوٹا کم دے نہیں آیا سمجھ تو پھنس جاتی ہے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے یہ نیچے کھڑا رہے تو کچھ نہیں بنتا سمجھے دی یعنی رسی بھی اوپر ہو اور کچھ آدمی زمین سے گاؤ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 یم دودھ کا منہ لے کھلو اچھا ہے تان لے رسی طرف آسمان کے او آسمان تک رسی تانے سمل یقا پھر چاہیے کتا کر دے واہی کو پھر چاہیے کتا کر دے کس کو جی واہی ادور کی بہی کو کتا کرے ختم کرے ایک مانا یہ ہے اور دوسرا مانا لکھو جی پہلے سما کا من کیا لکھا تھا کیا لکھا تھا کوئی پتہ نہیں کہا لکھا ہے ہاں اب سما کا من لکھو چھت آسمان یا چھت کہوں کہ سما چھت کو بھی کہتے ہیں الما ازل کا جو چیز تجھے سایہ کرے وہ کیا ہے سما ہے اب مانا پاس چاہیے تان لے رسی کس کی طرف چھت کی طرف پھانسی کھانے کے لیے سمل یقتا پہلے مانا کرتے تھے کہ وہی کو کتا کرے نا اب مانا یوں کرو سمل یکتا تالو کا ہو منال ارض سمل یقا تالو کا ہو منال عرض. رسی تان لے چھت پہ اپنے گلے میں لگائے اور اپنا تعلق زمین سے کیا کرے ختم کرے اوپر آ کے ایسے ہلے تو یہ پھانسی نہیں پہلے تھا کہ وہی کو کتا کرے اب کیا ہے کتا کرے تعلق اپنا زمین سے پھانسی کھائے پلی یا یہ دونوں معنی سمجھ آ گئے ہیں یہ ایتے مشکل ہوتی ہیں خیال کیا کرو پھلیاں پشچایے دیکھ کے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 فیصلہ خدا وندی. پہلے تو دنیا کا فیصلہ تھا کہ پھانسی کھائے ہی سمجھے نہیں اب آخرت کا فیصلہ ہے فیصلہ خدا وندی. بے شک جو مومن ہیں جو یہودی ہیں سابین نصارہ مجوس مشرقین یہ کئی دفعہ پڑھایا ہے یا نہیں بے شک اللہ عملی فیصلہ کریں گے یافسلوں کو نیچے کا لکھنا ہے ہاں کیا ہم بات کے دن عملی فیصلہ کریں گے عملی یہی آئے کہ مومن باعث میں کافر دو لاک بے شک ہر چیز کے پر حاضر و ناظر ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلّی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا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 www dotshahidaylam